الحمد للہ صلاحۃ وسلم علیہسمدین صاحب اجمعین اماب آج کے ان شاء اللہ بھی عقیدے کے درس ہوگا اور آج ان ایمان کے چوتھے رکن کے متعلق ان بات کریں گے اور یہ المان ابرس الامبیا المان ابل انبیا او رسول کے امبیا اور رسولوں پر علیہم والسلام علیہ ایمان لانا اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے کس طرح ایمان لانا چاہیے اور انبیاء کے حقیقت کیا ہے انبیاء کی کچھ صفات ذکر کریں گے کچھ خصوصیات جو اللہ نے انوں کو دی ہے وہ بھی انشاءاللہ کچھ ذکر کریں گے اور کس طرح ایمان لانا چاہیے یہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے جیسا کہ بتایا گیا کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں ایمان کے چھ ارکان ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان ان تؤمن اور سسول آخر و تم نب القدر خیر ہی وشرہ کہ ایمان یعنی ایمان کے ارکان اور ایمان کے شاخ یہ ہیں چھ ہیں اللہ پر ایمان لانا اور یہ الحمدللہ ایک خاص درس میں یہ باتیں ہو چکی ہے ان تؤمن بلّہ املا اکت اور فرشتوں پر کتابوں پر اور یہ تینوں اس کے متعلق بات ہو گئی آج چوتھے ہیں کیا ہے ورسول اور رسولوں پر اور نمبر پانچ مولومل آخر قیامت پر اور نمبر 6 اور آخری تقدیر پر اور ایمان و والقدر القدر آئیے دیکھتے ہیں کہ رسولوں پر ایمان لانے کے کی کیا حکم ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تمام علماء میں اتفاق ہے کہ مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ رسولوں پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے معنی کیا ہے رسوں پر کہ یہ عقیدہ کر لے کہ اللہ سبحانہ وہ تعالی لوگوں کی ہدایت کے لیے کچھ انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے اللہ سبحانہ و انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و کچھ انسانوں ہی میں کچھ انسان کو بھیجے ہیں جو لوگوں کو ہدایت اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں اور ان کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں اور قرآن میں اگر دیکھا جائے تو ان کو یہ امبیا اور رسول کے بہت ہی اہمیت اور ان اور ان کے بارے میں بہت ہی آیت نازل ہو چکی ہے اگر کوئی انسان رسولوں پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس ان آیتوں کو تقزیب کرتا ہے اور یہ اللہ سبحان تعالیٰ کو بھی تقزیب کرتا ہے اور جو بھی شخص اللہ کے رسول اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ کو تکسیف کرتا ہے تو مسلمان کبھی نہیں رہ سکتا ہے اللہ سبحان والمؤمنون کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے اللہ کے رسول اس چیز پر ایمان لاتے ہیں والمؤمنون اور تمام مومن لوگ بھی کلن عامن بلّہ کلن یعنی سارے مومن لوگ امن اب اللہ و ملا و سارے لوگ اللہ فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر ایمان لاتے ہیں لاندول ہم لوگ کسی کیسے... یہ یعنی مومن لوگ کہتے ہیں کہ رسولوں کے درمیان انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں تفریق کرنے کے معنی یہ ہے کہ یعنی کچھ لوگوں پر ایمان لانا اور کچھ لوگوں کو انکار کرنا جس طرح یہودی لوگ تمام انبیاء پر تقریباً ایمان لاتے ہیں سوائے چند انبیاء پر اور عیسائی لوگ بھی جو آج کل جن لوگوں کو کہتے ہیں یہ لوگ بھی اکثر انبیاء پر ایمان لاتے ہیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہو سکتا ہے کچھ اور انبیاء پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس لیے ایک, ایک نبی کو ایک نبی پر ایمان نہ لانا اور ایک نبی کو ایک نبی پر کفر کرنا یہ اللہ کے نزدیک تمام انبیاء پر کفر کرنے کے برابر ہے اسی لیے اللہ سبحانہ بات دوسرے میں فرماتے ہیں ان الدین اک فرون اب اللہ عرص بے شک جو اللہ اور رسولوں پر کفر کرتے ہیں وہ سلح اور یہ چاہتے کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کریں کیسے اللہ اور رسولوں پر تفریق کریں یا وہ امین ببعض باغ ببعض یعنی کچھ انبیاء پر ایمان لائیں گے اور کچھ لوگوں پر ایمان نہیں لائیں گے و ذلك وہی دبیلا اللہ پرمت یہی لوگ کافر ہیں اللہ صبح نے ان آئس آیت میں کئی لوگ ذکر کی ہے جو مکمل اللہ اللہ کے رسول کے درمیان تفریح کرتے ہیں یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں امبیا پر مکمل ایمان نہیں لاتے ہیں یا یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ امبیا پر لاتے ہیں اور بعض امبیا پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں اور دونوں اللہ کے بارے میں اللہ پر الا اکا ملک الكافرون حق اللہ اللہ برماتے تیسرے ہاتھ میں قل آمنا نہ وما انزل انزلہ وما انزل عزل ابراہیم و واسحاق و اسحاف و وعیوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انبیاء کو ذکر کی ہیں اور فرماتے کہ تم لوگ یہ کہو کہ ہم لوگ ان پر اس چیز پر ایمان لائے جو ہمارے رسول پر اور تمام انبیاء اللہ نے کئی نبی کو گنائی ہیں یعنی ان لوگوں پر جو وحی نازل کیا گیا ہے ہم لوگ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں بلکہ سب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں وہ فرب اللہ ہی ملاقت ہی کتبی و رسلی اور جو اللہ پر یا پرستوں پر یا کتابوں پر یا رسولوں پر یا یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو بہت ہی کھلی گمراہ میں جا کے پڑھتے ہیں تو اسی لیے امبیا پر ایمان لانا ہر مسلمان پر ضروری اور واجب ہے گنجائش نہیں ہے کہ انسان کہیں کہ میں سوچوں میں جس حساب سے مجھے سمجھ میں آئے میں ایمان لاؤں گا یہ فلسفہ جو فلاسفہ جو تھے مسلمانوں میں کچھ فرقہ گزر چکے ہیں اور ابھی بھی ہے جو انبیاء پر شک شبہات ڈالتے رہتے ہیں انبیاء آ رہی و السلام پر کچھ ایمان لاتے ہیں اور کچھ مسائل پر شک کرتے ہیں یہ مسلمان کے شان نہیں ہے مسلمان کے شان یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اور رسول کے متعلق جو قرآن اور سنت میں ثابت ہو چکا ہے اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اس کے بعد یہاں جو یہ دوسرا مسئلہ پہلے بتائیں گے دلیل اور دوسرا ابھی مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا تو بتائے کے کہ ضروری ہے تو کیا انبیاء اور رسول پر کوئی فرق ہے انبیاء الگ ہوتے ہیں رسول الگ ہوتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں اس میں کچھ علماء کے یعنی کچھ علماء کے علاوہ سارے علماء میں اتفاق ہے تقریبا کہ انبیاء اور رسولوں پر کچھ فرق ہے ہاں کچھ علماء کہتے ہیں نہیں کوئی فرق نہیں ہے رسول کہو یا نبی کہو لیکن صحیح ہے کہ دونوں میں فرق ہے فرق معمولی سے فرق ہے کیا ہے یہ پہلے جاننا چاہیے کہ رسول اور انبیاء میں کچھ فرق ہے اور نبوت ایک درجہ ہے اور اس سے اونچی درجہ کیا ہے رسالت ہے یعنی اللہ سبحانہ و تمام انبیاء اور رسولوں کو نبی بنائے تمام لوگ جو اللہ نے جس کو بھیجا وہ نبی ہے لیکن تمام لوگوں کو اللہ رسول نہیں بنائے یعنی دو درجہ ہم لوگ یہ سمجھے کہ دو درجہ مقام نبوت سارے انبیاء کو ملی ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و اور مزید عطیہ دیے کیا ہے کلو کو رسول بھی بنایا دونوں میں کیا فرق ہے علماء الگ الگ طریقے الگ الگ فرق ذکر کیے ہیں لیکن اکثر فروخت جو ذکر کے غیر معتبر ہے یعنی وہ صحیح نہیں کچھ علماء یہ کہتے کہ نبی وہ ہے جس کو اللہ نے وحی دی ہے لیکن پیغام کرنے کے حکم نہیں دی ہے یہ تو غلط ہے اور کہتے رسول وہ ہے جو جس کو پیغام دیا گیا جس کو وہی دینے کے بعد پیغام اس کو دینے کے حکم دیا یہ بھی غلط ہے کیونکہ علماء کہتے کہ رسول موسا علیہ رسول تھے اور ہارون کے بھائی نبی تھے تو کیا ہارون علیہ السلام پیغام نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ کرتے تھے تو یہ غلط ہے تو پھر نبی کس چیز سے پیغام نہیں کرنا ہے صرف ان کو علم دی ہے تو کیا فائدہ ہے تو اس لیے یہ بالکل حد سے زیادہ ضعیف ہے جو قوی ہے الگ الگ اقوال لیکن میں راجیہ ذکر کرتا ہوں یہ ہے کے دور شیخ اسلام کا رحمۃ اللہ نے یہ ترجیح دی ہے اور معتبر بات ہے کہتے ہیں نبی رسول کو رسول اس اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نئی شریعت دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کبھی کبھی کتابیں ہوتی ہیں اور نئے قوم کے پاس ان کو رسالت دے کر بھیجتے ہیں اور نبی وہ ہے جو نئی شریعت ان کو نہیں دی جاتی بلکہ پچھلے جو نبی آئے ان کے تابع ہوتے ہیں یعنی اسی شریعت پر عمل کرتے ہیں انہیں کی کتاب پر عمل کرتے ہیں ان کے قانون پر عمل کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہم رسول کی دعوت کو سپورٹ دیتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں بے مثال دیتا ہوں علماء کہتے ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام رسول تھے ان کو اللہ, اللہ بابل کے لیے بھیجے پھر وہ مصر گئے مصر سے بیت المقدس میں سے پھر اس طرح وہ ہجرت کرتے گئے ہر جگہ وہ دعوت کرتے تھے ان کو سہوب دیا گیا ان کی شریعت دی گئی ہے اور اس کے بعد حضرت اسحاق آئے لیکن حضرت اسحاق کو نئی کتاب نہیں دی گئی نئی شریعت نہیں دی گئی ان کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ جہاں ابراہیم دعوت کرتے تھے علیہ السلام السلام آپ کو پورا کرنا ہے تعلیمات جو ان کو دی گئی نہیں نہیں دی گئی نماز وہی جو ابراہیم کے ہیں عبادات وہی جو ابراہیم کے وہی کرنا ہے اسی طرح رسول علیہ الزم سے پہلے رسول علماء کہتے ہیں وہ حضرت نوح تھے کیونکہ حضرت آدم تو نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے کیونکہ وہ اس وقت سارے لوگ مسلمان تھے تو ان کو کیا بتایا گا وہ سب توحید عید پر ہے سب مسلمان ہیں تو صرف ان لوگ کو ساتھ دینا اور انوں کو کچھ ہدایت دینا ہے لیکن لوگ جب شرک اور کفر میں آ تو اللہ سبحانہ و تعالی رسول کو بھیجا جو حضرت نوح ہے اور انوں کو نئے پیغام لے کر ہے شریعت لے کر ہے اور ان کے کی نئی نئی تعلیمات دی ہیں نئے انداز سے الگ طریقے سے اور خاص کر وہ کافروں سے مقابلہ کی ہے دوسرے علماء کہتے ہیں وہ اس کو رسول کہیں گے رسول نبی اور اس کے بعد جیسا کہ دوسرا مثال یہ ہے کہ حضرت موسا موسا رسول نبی تھے دونوں تھے وہ نئے لوگ کے پاس ان کو بھیجا گیا فرعون کے پاس فرعون کے پاس کوئی نبی پہلے نہیں آیا اور نئی شریعت آئی ان کے پاس نئی کتاب ان کو دی گئی ہیں ہارون ان کے ساتھ تھے لیکن ہارون نبی تھے رسول نہیں تھے حضرت موسیٰ کے بعد ابن نون آئے وہ بھی رسول نہیں تھے نبی تھے کیونکہ ان کو یہ اللہ نے حکم دی کہ آپ حضرت موسی کے پر عمل کرو ان کی شریعت پر عمل کرو تو اسی لیے فرق یہ ہوا کہ نبی رسول کو رسول نبی سے اور اللہ نے ان کو اور مزید عطیہ اور درجہ دیتے ہیں کیا ہے کہ رسالت ان کو نبوت کے ساتھ رسالت دی جاتی ہے اور نبی کو صرف نبوت دی جاتی ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ رسول ان کو نئی تعلیمات دی جاتی ہے نئی شریعت دی جاتی ہے نیا حکم دیا جاتا ہے اور قوم کافرین کے لیے ان کو تقریباً بھیجا جاتا ہے یعنی کافر کے, کے لیے بھیجا جاتا ہے اور جو نبی ہوتے ہیں ان کو نئی کتاب نہیں دی جاتی ہے ان کو نئی شریعت نہیں دی جاتی ہیں نئی تعلیمات نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ان کے حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ان کے حکم پر یعنی پچھلے نبی کے حکم پر آپ عمل کرو اسی لیے علماء میں اختلاف ہوا کہ رسول کون ہے نبی کون ہے کچھ انبیاء پر اتفاقی کے رسول ہیں جیسا کہ نوح ہے ابراہیم ہے موسا عیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق صالح، عاد، حود علیہ السلام اس پر اتفاق ایک رسول ہے کچھ انبیاء پر اختلاف ہے جیسے یوسف لیکن یوسف صحیح تھے رسول تھے کیونکہ ان نئی تعلیمات مشن میں دی گئی ان کی شریعت کچھ فرق تھی جو حضرت ابراہیم کے شریعت سے کچھ الگ تھی اور کچھ مسالے قرآن دی ہیں جیسا کہ وہ چور کے جو سزا فلسطین میں الگ تھا اور وہی مصر میں الگ حکم تھا تو اس لیے رسول کے درجہ اعلیٰ ہے اور نبی کے درجہ بھی اعلیٰ ہے لیکن رسالت سے یہ کم ہے تو اس لیے یہ ہے دونوں میں یہ فرق ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ تھا کہ انبیاء کی تعداد کتنا ہے انبیاء کے تعداد کے بارے میں علماء میں بڑا اختلاف ہوا لیکن کیونکہ اس باعث وجہ سے کیونکہ ایک حدیث ہے اور حدیث پر بڑا اختلاف ایک صحیح کے ضعیف۔ اور زیادہ تر قریب کے وہ صحیح مکمل نہیں ہے یعنی کچھ اجزاء اس کے کچھ حصے صحیح ہیں دوسری روایات سے اس کے سپورٹ ملتے ہیں اور اکثر یہ حدیث کی روایت صحیح لیکن پھر بھی اشتناس اور میں نے تعداد اندازہ لگانے کے لیے بتایا جاتا ہے لیکن ہم لوگ یہ کمپرم نہیں کر سکتے پکا کتنے ہی تھے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کم لیکن بہت زیادہ تھے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کی امبیا کی تعداد کتنا ہے تو آپ صاحب نے بتائی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں کتنا ایک لاکھ چوبیس ہزار اور پھر اور اللہ کا رسول فرمانے لگے اور ان میں سے تین سو پندرہ رسول ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں اور تیرہ سو پندرہ رسول نبی ہیں ان میں سے یعنی اسی میں سے آپ ایک لاکھ چوبیس ہزار میں تیرہ سو پندرہ صرف رسول ہیں کم اور یہی تو یہ تقریبا تین پندرہ کے پندرہ تو یہ مسد احمد میں لیکن حدیث بڑا اختلاف ہے لیکن پھر بھی اکثر علماء اس کو تضعیف قرار دیتے ہیں ذعیب قرار دیتے ہیں لیکن پھر بھی اجتناز کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے اور صحیح اس لوگوں کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو پتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو پتا ہے کتنا ہے کیوں اللہ ہم کو نہیں بتائی اللہ کی حکمت ہے اللہ سبحانہ و ضرور نہیں کہ ہم لوگوں کو ساری چیزیں بتائیں جو چیز اللہ بتانا چاہتے بتاتے ہیں اور یہ اور عام نے کتنا نبی کا کی ذکر کیا آیا ہے کتنا, نام کتنا انبیاء کے نام آیا ہے پچیس امبیا علیم کے اور ایک ایک جگہ میں اللہ اٹھارہ نبی کو ذکر کی ہے جیسا کہ اللہ سورہ آراف میں سورہ انعام میں اللہ من ذریتہ داود و سوارون وكذلك نجس المحسرين وزكريا ويحيى وعيسى والياس وكل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوط يا ها كترهو تقريبا 14 हो गए और उससे पहले आयत में अल्लाह सुभान व तआला फरमाते على ابراهيم ابراهيم تنام نرفع درجات من نشاء ربك وہ قدا لی نہیں نربک حکیم العلیم سنبھالنا نکل گئی بہرحال یہ جو آج پڑھی گئی وہ آگے تو 18 نبی کو یہاں ذکر کیا گیا ہے اگرچہ علماء میں کچھ اختلاف ہے کیونکہ قرآن میں کچھ امبیا دیکھا ذیلفل ایک ہی جگہ ذکر کیا گیا ہے تو اس علماء کے کچھ اختلاف ہے فلا نبی کے وہی لقب ہے اور یہ نام ہے لیکن یہ پر اعتبار نہیں ہے عموماً پچیس نبی کا ذکر کیا گیا ہے کوئی کہ قرآن میں ازیر کے نام بھی آیا تو عزیر کے نام آیا ہے لیکن قرآن میں صاف نہیں بتایا گیا کہ نبی ہے اسی لیے بارے میں بھی اختلاف ہوا کہ نبی ہے کہ نہیں اور اکثر علماء کہتے کہ نبی ہے خضر کے لقب آیا نام تو نہیں آیا تو اس لیے خضر بھی صحیح ہے کہ نبی ہے ولی نہیں تھے نبی نبی تھے تو اس لیے کچھ انبیاء کو جو سراحب بتائے گئے کہ رسول پچیس ہے اور کچھ انبیاء جیسا خزر کے عزیر کے نام آیا لیکن قرآن میں نہیں بتایا گیا کہ نبی ہیں یہ علما جیسا کہ کہتے ہیں بڑی اسرائیل سے اور اسرائیلیات سے لے گئے کہ وہ نبی تھے اسی لیے ازیر کو وہ لوگ کہتے کہ اللہ کے بیٹا یہودی ان کو بہت ہی مانتے ہیں تو بہرحال قرآن میں پچیس انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے اور حدیثوں میں ان کے علاوہ کچھ اور انبیاء کے ذکر آئے جیسے شیخ علیہ السلام یوشع کے نام بھی آیا ہے تو اسی لیے یوشع یہ غلام جو حضرت موسک کے پاس ہے تو یہ انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے چاہے جن کے نام قرآن میں ذکر کیا گیا نہیں تمام انبیاء پر ایمان لانا چاہیے بہت سے لوگ یہ غلط سمجھتے کہ انبیاء کی تعداد صرف پچیس ہے غلط ہے انبیاء کی تعداد ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ ہر قوم میں ایک رسول نبی بھیجتے تھے اور جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا کہ ہر نبی جب بھی اس کے انتقال ہوتا تو اس کے پیچھے ایک نبی آتا تھا یعنی نبی کے نبوت اور دعوت باقی رکھنے کے لیے اللہ سلحان فوراً اس کے بعد نبی دوسرے نبی کو بھیجتے تھے لیکن اللہ اس اللہ کے رسول اس امت میں کوئی میرے بعد نبی نہیں آئیں گے اور کون میں اللہ کے رسول کے علم اور سنت باقی رکھیں گے علماء اِس لی اللہ کے رسول فرمۃ العلماء ورس الانبیاء کہ امبیا علماء امبیا علیہ صلاحت کے وارث ہیں کیونکہ انبیاء علیم السلام کے بعد وہ نبی آتے تھے وہی وارث ہوتے تھے لیکن ہم لوگ کی دعوت میں ہم لوگ کے اسلام میں اللہ کے رسول کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آیا اللہ, رسول صلی اللہ علیہ کے کوئی کوئی آیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بات کوئی نبی نہیں آیا بلکہ وہ اللہ کے رسول کے جو وارث ہوتے تھے علماء خلی خلی جاسلام تو یہ یہ انبیاء علی وسلاۃ وسلام کی تعداد بہت زیادہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء ایک ہی رتبے میں ہیں کہ کچھ انبیاء کو اللہ نے فضیلت دی ہے دوسرے انبیاء پر دیکھیے اس مسئلے میں کچھ تفصیل ذکر کرنا چاہیے پہلی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام انبیاء ایک درجے پہ نہیں ہیں یعنی کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبی برابر ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے رسول کو بڑی فضیلت دی ہے مزید فضیلت دی ہے لیکن اس کے معنی نہیں کہ ہم باقی انبیاء کو توہین کریں اس لیے کچھ حدیثوں میں اللہ کے رسول نے روکا کہ آپ لوگ انبیاء کے درمیان یعنی تفریق اور یعنی تفضیل نہ کرو کہ فلا نبی فلا سے افضل ہے وہاں جو رکاوٹ ہے علماء کہتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ الٹا نہ سمجھے کہ باقی انبیاء کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسی لیے علماء کہتے بیان کرنے کے لیے جائز ہے اور توہین کرنے کے لیے جائز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیا ہے اگر آپ خود پڑھو اللہ کیا برمت رسول وہ رسول کہ وہ ہم بیاض ہیں ان کے درمیان ہم نے فضیلت کسی کو دوسرے پر دی ہے مین من اللہ کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ نے بات کی یہ سے منع موسا ہے من من جات اور کچھ لوگ کو و سبحان اوپر اٹھا لیے جیسا کہ حضرت عیسا وہ تو ہر نبی کو اللہ سفاد کچھ خصوصیات دی ہے جو کچھ انبیاء پر نہیں ہے اور یہ انبیاء کے درمیان جو تفضیل اللہ نے کی دو قسم ایک مکمل یعنی اللہ سبحاد کسی کو درجے میں تفضیل کی ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ اللہ اللہ کے رسول اور اول العظم من رسول باقی امبیا پر افزن ہیں اور کچھ امبیا کے درمیان کچھ صفات میں اللہ نے فضیلت دی ہے جیسا کہ آپ دیکھو گے حضرت موسیٰ کو اللہ نے جو کچھ صفات دی جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ حضرت موسی کی جو توات ہے اللہ صحت خود اپنے ہاتھ سے توات لکھ کر اللہ حضرت موسی کو دی ہے اور یہ قرآن میں اللہ نے اس طرح نہیں لکھی تو یہ فضیلت حضرت موسیٰ کو ملی ہے جو اللہ کے رسول کو نہیں ملی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب رسول محمد صاحب کو نبی بنائے حضرت پوسر کو نبی بنانے چاہتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پاس حضرت جبری کو نہیں بھیجے بلکہ ان کو خود ہی بلائے اور کوہ طور میں ان کو جا کے اللہ نے ہم کلام کی ہیں لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ تو یہ توہین کہ نہیں یہ اللہ کی مرضی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اللہ کے اللہ جو بہتر ہے اور اللہ صبح تر ہی کرتے ہیں لیکن درجے میں علماء کہتے ہیں کہ سب سے افضل کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے میں کہتے حضرت ابراہیم تیسرے حضرت موسا چوتھے نمبر پہ حضرت عیسیٰ اور پانچویں نمبر پہ کہتے علماء حضرت نوح اور اولو العظم من عظمت اور ہمت والے جو رسول ہیں باقی انبیاء افضل، انبیاء سے افضل ہے اور اولو العظم رسول صرف دو جگہ ان کے نام آیا ہے اللہ صحاح سور شورم فرمات شرح نوحا اماثی اوح ال اماسینبی ابراہیم محمود و عیصا اور سورہ احضاء میں بھی اللہ پانچوں کو ذکر کی ہے تو اسی لیے انبیاء میں سارے افضل ہیں یعنی سارے انبیاء فضیلت والے ہیں اور سارے امبیاں اللہ کو اللہ عملہ کے نزدیک سب انسانوں میں سب سے افضل ہیں لیکن یہ انبیاء میں بھی درجات سب سے افضل کون ہے العزم بن رسول یہ پانچوں جو رسول ہے تصور کما صبر ام العزمی رسول اللہ نے حکم دی کہ اللہ کا رسول آپ صبر کیجئے دعوت کے کی کام میں اس طرح جس طرح باقی ہمت والے انبیاء رسول نے کی اور یہاں سے مراد علما کہتے یہ چار جو باقی انبیاء باقی انبیاء بھی افضل ہے تو اس لیے یہ چار یہ پانچ افضل ہے اور دوسرے نمبر پہ باقی رسول تیسرے نمبر پہ باقی انبیاء علیہم مسلط والسلام یہ انبیاء کے درمیان تفضیلت کر سکتے ہیں لیکن کس بنا پر بیان کرنے کے لیے لیکن اگر کوئی توہین کرنے کے لیے یا فخر کرنے کے لیے یا کسی کو یعنی حقارت کرنے کے لیے تو یہ جائز نہیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. لا تو بین انبیا بخاری مسلم کی بات کی کے درمیان فضیلت اور یہ اس طرح فرق مت کرو یہاں سے کیا مراد ہے یہاں سے مراد اگر اس کے کیونکہ اس میں عموماً عیسا کے دل باقی انبیاء پر توہین ہوتے ہیں یعنی احساس اسام یہ احساس کرتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ زیادہ افضل ہے اور خاص کر اللہ کے رسول یہودیوں کے جب مدینے میں تھے تو یہودی لوگ اور مسلمانوں میں کبھی بات چیت ہو جاتی تھی یہودی لوگ کا عقیدہ کے موسر سے کوئی افضل نہیں اور مؤمن کے نزدیک اللہ کے رسول سے کوئی افضل نہیں اس لیے حدیث ماتا بخاری میں ابو حرین حدیث ہے کہ ایک بار یہودی اور ایک مسلمان آپس میں لڑ پڑے کچھ بات میں پھنس گئے بات ہی کوئی آپس میں پھنسی تو مسلمان یہ قسم کھائے کہ اس اللہ کو اس ذات کی قسم جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھیجا ہے اور کچھ ذکر کی اللہ کے رسول کے صفات تو یہودی نے جواب دی کہ اس ذات کی قسم جو حضرت موسا کو نبی بنا کر بھیجا اور کچھ قسم آپس میں بات ہونے لگی مسلمان ناراض ہوئے تو یہودی کو تماشا مار دیا ابو اللہ کے رسول کے پاس آئے شکایت کرنے لگے اللہ کے رسول بات اس طرح بڑی پوری تفصیل بتائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہنے لگے کہ تم لوگ مجھے میری کہ حضرت موس علیہ السلط پر میری فضیلت نہ کرو یعنی نہ بیان کرو کہ میں زیادہ اس سے افضل ہوں بلکہ اللہ کے رسول حدیث و حضرت موسیقی فضیلت ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن جب ساک یعنی جب پھونکیں گے اسور پہ تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسا علیہ السلط والس بے ہوش ہی نہیں سارے لوگ بے ہوش ہوں گے تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ, علیہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بہت ساری فضیلت دی تو اسی لیے علما کہتے ہیں حادیثوں پورا مکمل جمع کرنے کے بعد کہ اگر کوئی بیان کرنا چاہتا ہے صحیح طریقے سے کتاب و سنت سے تو پھر جائز ہے ورنہ اس طرح فضیلت ذکر کرنا فخر کرنے کے لیے یہ غلط ہے جیسا کہ کچھ مسلمان فخر میں آتے ہیں کہتے بس محمد صاحب کے نبی تو تم لوگ سے افضل ہے کہیں گے یہ غلط ہے اس طرح مقاملہ کرنا غلط ہے بلکہ کیونکہ ہم لوگ حقیقت میں مسلمان لوگ حتیٰ کہ موسا اور حضرت عیسیٰ کی فضیلت اور حضرت عیسیٰ کے حقوق ہم لوگ زیادہ ادا کرتے ہیں ہم لوگ زیادہ پہچانتے ہیں ہم لوگ زیادہ ان لوگ یہودیوں نصارہ سے زیادہ ان لوگ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اسی لیے ان لوگ ہم لوگ کے نبی تو توہین کیوں کریں یہ اسلام یہ امبیا کے حق میں اس طرح جائز نہیں ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ انبیاء کو اللہ کیوں بھیجتے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ اور تعالیٰ انبیاء کو کیوں بھیجتے ہیں تو اللہ سلحان تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ تاکہ لوگ کو ہدایت ملے لوگوں کو صحیح راستہ بتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کے جد جیسے قرآن کہیں رسولم مبشرین و منذرین کہ رسولوں کو بھیجا گیا کہ بشارت خوشخبری دینے کے لیے اور دھمکی دینے کے لیے یہ دوسرا مقصد ہے پہلا مقصد کے لوگ دعوت کرنے کے لیے بلو ہر رسول اللہ کے رسول آپ کی طرف سے جو اللہ کی طرف سے جو رب کی طرف سے جو آپ کو پیغام دے گا آپ اس کو پیغام ان لوگ تک پہنچاؤ وہ اللہ تک آپ اللہ تر اشارہ توغہ نہیں کرو گے تو سمجھو آپ نے اللہ کی دعوت اور پیغام نہیں پہنچایا تو تمام انبیاء اس میں کوئی قصول نہیں کی بھلے اس میں زیادہ مومن ہوئے کہ نہیں سب سے زیادہ اس امت میں مسلمان ہو دوسرے نمبر پہ حضرت موسا کے والے مسلمان ہوں اللہ کے رسول فرمادے کے کچھ انبیاء قیامت کے دن آئیں گے ان کے ساتھ دو نبی دو مومن بنیں یعنی ہر نبی اپنے مومن کے ساتھ آئیں گے قیامت میں ارد محشر پہ تو اللہ کے رسول فرمادے کچھ نبی آئیں گے ان کے پاس ان کے ساتھ دو تین لوگ ہوں گے کچھ انبیاء آئیں گے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں رہے گا کبھی انسان کے دماغ میں آتا ہے اس کے مطلب یہ اس نے محنت نہیں کی غلط ہے اس نے ساری محنت کی ہے اس میں کوئی قسب نہیں ہے لیکن کمی کس میں ہے کمی قوم میں ہے آپ خود اندازہ یہ مت لگاؤ کہ انبیاء نے نہیں کی یہ لگاؤ کہ قوم والے کتنا کافر اور زدی تھے کہ انبیاء پوری دعوت کرنے کے باوجود ہمت کرنے کے باوجود پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں تو اسی لیے ایمان لانا ہے نہیں لانا ہے انبیاء کے ہاتھ میں نہیں ہے ان کے کام کیا ہے لوگوں کو کیا ہے دعوت دینا اللہ پرمت ان من احبد اللہ کے رسول آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہو نہیں کر سکتے جس سے محبت کرتے ہو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہو اس لیے اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ انبیاء کو جو اصل مقصد کے لیے بھیجیں دعوت اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے دوسرا مقصد یہ ہے کہ جنت اور جہنم کی یعنی جنت کی خوشخبری دے اور جہنم سے لوگوں کو یعنی لوگوں کو بچائیں نبی علی وسلم ہی اب دیکھیں ہر نبی جہنم اور جنت کو ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے بچیں داعت کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دیتے تھے اور دھمکی بھی دیتے رسل مبشرین و منذرین تیسرا مقصد تاکہ حجت کافروں پر کا یعنی کافروں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا يكون علی الله حجت بعد الرسل کہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اگر اللہ رسولوں کو نہیں بھیجتا تو کیا ہوتا کافر کیا کہتے لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان ذل و نخزا کہ کیوں آپ نے کہ انبیاء کو نہیں بھیجا تھا کہ ہم لوگ ہدایت ملے اور ہم لوگ جنت ہی بن جائے تو اللہ برمتی حجت ختم کرنے کے لیے یہ انبیاء کو بھیجتے ہیں انبیاء کے اور اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں لوگوں کے درمیان اصلاح کرتے ہیں لوگ کا اخلاق سکھاتے ہیں اللہ کے رسول انما پرمت انتم امام کار اخلاق مجھے بھیجئے تاکہ تم لوگ کا اخلاق میں سدھاروں یعنی مکمل کروں اور اسی طرح کچھ انبیاء علیہ السلاط وسلام حاکم بنے لوگوں کے درمیان بادشاہ بنے پچھلے درس میں دو نبی کو ذکر کیا گئے کسی کو یاد ہے حضرت دعود اور سلیمان دنیا میں تاریخ میں سلیمان علیہ السلام کے طرح کوئی بادشاہ نہیں آیا نہ کوئی آنے والا ہے حضرت سلیمان نے دعا کی رب بھی حبلی ملکا لائن بغیل احد من بعدی کہ ایسے بادشاہ داشت ملک مجھے دے کہ جو میرے بعد کوئی اس طرح نہ پائے تو اسی لئے تمام اللہ اسفاد نبی کو بھی بادشاہ بناتے ہیں حاکم بناتے ہیں اللہ کے رسول حاکم بنے کہ نہیں اللہ کے رسول صلاحسل جب مدینہ میں آئے تو مسلمانوں کے سردار اور حاکم اور قائد لیڈر کون تھے اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے رسول صلہ وسلم نے صحیح انداز سے ان لوگوں کو حق تک ہے اور ایمان ابھی تک ماشاء اللہ موجود ہے تو اسی لیے اللہ فوج امبیا کو الگ الگ اعمال دی ہے لیکن جو مشترکہ ہے دعوت کرنے میں بشارت اور نزارت کرنے میں اور ان لوگوں کو حق, حق تک پہنچانے میں یہ سب مشترک ہیں یہ انبیاء کے اہم اعمال ہے اس کے بعد یہاں انبیاء کی صفات کیا ہے انبیاء علیم السلاط والسلام کو بھی اللہ نے کچھ صفات دی ہے آئیے دیکھتے چند صفات جو ثابت ذکر کریں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ انبیاء علیم السلاط و السلام بشر تھے انسان تھے فرشتے تھے نہیں قرآن تو بتایا کہ ایک فرشتے نہیں جنات تھے نہیں کیا تھے انسان تھے اللہ فرماتے کل اللہ کے رسول آپ کہیے کافروں سے انما ان بشرم مثلکم کہ میں تم لوگ کے طرح میں ایک بشر ہوں انسان ہوں دیکھیے اگر اللہ یہ کہتے انما انا بشر تو کافی اگر اتنا کہتے تو ہم لوگ ہاں اندازے سے کہتے جیسا کہ آج کل ہم لوگ کے حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول انسان کی شکل میں لیکن وہ نور سے اور فرشتوں کو صفات دی گئی اللہ نے کیا بتایا آگے بشرم مسلو تم لوگ کے جیسے میں ہوں یعنی علماء کہتے ہیں مثلکم یعنی کھانے پینے میں حاجت کرنے میں شادی کرنے میں اولاد کی چاہت میں دنیا کے اعمال میں ساری چیزوں میں میں تم لوگ کے جیسا ہوں لیکن فرق کیا ہے ایک ہی فرق ہے یو ہاٮٔ بس اتنا ہی فرق ہے کہ میرے پاس وہی نازل ہوتا ہے اور میں مجھے نبوت دی گئی اور تم لوگوں کو نہیں دیا گیا تو انبیاء علیم صلاحت السلام کی پہلی صفت کی انسان ہے ان لوگوں کو ملادت پی... عام انسانوں کی طرح ہوئی ہے نور سے نہیں بلکہ کیا ہے مٹی سے مٹی کی شروعات حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کی ہے اور تمام امبیا علیم سلاسلام بھی نطفا سے پیدا ہوئے ہیں کہیں نہیں آتا ہے کہ انبیاء نور سے پیدا ہوئے کچھ دلیل سے لوگ لاتے ہیں لیکن قرآن میں کوئی صاف دلیل نہیں ہے اسی لیے یہی انسان ہیں اور قرآن میں اللہ فرماتے کافر لوگ تو پہچانتے تھے کافر لوگ کیا کہتے تھے قَا یہ تم لوگ کے جیسے ایک بشر ہیں اگر یہ نور سے ہوتے یا فرشتے کی طرح تو اللہ انکار کرتے ہیں نہیں نہیں تو بشر نہیں یہ تو فرشتہ ہے لیکن اللہ نے انکار نہیں کی کہاں انسان ہے لیکن یہ ان کو نبوت دی گئی اللہ جس کو نبی بنا چاہتا بناتا ہے اس لیے پہلے صفت یہ کہ لوگ یہ جو نبیا علیم السلام یہ بشر تھے انسان تھے دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگ مرد ہوتے ہیں فرشتے نہیں مرد ہوتے ہیں مرد یعنی جیسے کہ عربی میں کہتے ہیں رجل رجل مرد کو کہتے ہیں عورت کو نہیں عورت کبھی نبی نہیں بن سکتی ہے اگرچہ کچھ علماء کہہ چکے ہیں جیسے حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے قرآن میں تو ذکر کیا گیا کہ حضرت موسی کی والدہ حضرت مریم حضرت مریم حضرت مریم, مریم کے والدہ اور حضرت مریم یہ دونوں کہتے وہ نبی تھے لیکن کہیں دلیلیں نہیں آتے کہ نبی بلکہ امبیا صرف مرد ہوتے ہیں کیا دلیل ہیں کہیں گے اللہ پرماتے قرآن سری یوسف میں عما ارسنہ قبل آپ سے پہلے جتنا انبیاء بھیجے وہ رجال ہیں رجال یعنی رجل کے جمع رجل مرد کو کہتے ہیں اللہ نے کہا یہاں کہ نہیں وہ کچھ اور ہے ہر رجل یعنی مرد ہوتے ہیں اور یہی علاق ہے کیونکہ عورت عموماً اپنے شوہر کے تابع ہوتی ہے تو اگر مان لے کہ وہ عورت نبی ہوتی تو ہو سکتا ہے شوہر ظالم ہو اور وہ اس کو گھر سے نہیں نکلنے دیتا دعوت کرنے کے لیے اور اسی طرح امرت تو لوگوں سے مقابلہ کرتے ہیں ان کو چوٹ بھی لگتی ہے لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں تو عورت نہیں سبر کر پاتی عورت تو پردہ والی ہے کبھی وہ دعوت نہیں کر سکتی اور اسی طرح عورت کبھی بیمار ہوتی ہے کہ نہیں ہر مہینے میں سات چھ سات دن امار نہیں پڑتی اور ولادت کے وقت بچے کے ہونے کے وقت آپ دیکھیں مریم کے بان جیسے کہتے نبی کیسے کہ نبی بن سکتی وہ کتنا مہینہ تک وہ اپنے والدین سے بھی غائب تھی کسی کو پتہ نہیں کہ مریم کہاں گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا پھر ولادت کرنے کے بعد پھر وہ قوم کے تک لے کر آئے تو اسے نبی کے شان میں کہ اسے غائب ہونا پھر آنا یہ انبیاء کے حق میں ہی نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے جتنا انبیاء تھے وہ مرد تھے عورت نہیں انسان تھے جنات نہیں کہ انسان اللہ محمد رجالا اور رجالن عموما جب عام استعمال کرتے تو یہاں سے مراد انسانی رجالن اور عموما کہیں نہیں آتا کہ جناتی امبیا ہے انکار مکمل نہیں کر سکتی لیکن یہی زیادہ تر یہی ہے جو جنات ہوتے ہیں وہ لوگ بھی مکلف ہیں ایمان لانے ان لوگ پر واجب ہیں لیکن وہ انبیاء کے پاس آئے جیسا کہ وہ ثابت ہے قرآن قلوف انّاََ حسین عنا من الجن کہ جنات اللہ کے رسول کے پاس آئے اللہ کے رسول سب کے ساتھ بیٹھے مسلمان بنے پھر اپنے قوم کے پاس گئے کو دعوت بھی کی ہے عموماً انسان ہی میں سے یہ کیا ہے انبیاء ہوتے ہیں اور جنات انسان کتابیں تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ آزاد ہوتے ہیں غلام کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ غلام کے ہاتھ میں کچھ نہیں اگر کوئی نبی غلام ہوتا تو اس کا سید ضرور اس کو پٹایا کرتا اس کو دعوت کرنے کے موقع نہیں دیتا تو اس لیے اس کے لیے لائق نہیں بلکہ لائق یہ ہے کہ وہ آزاد رہے اس لیے چوتھی صفت یہ ہے کہ انبیاء جتنا ہوتے ہیں ان کے نسب و حسب بہت ہی اچھا ہوتا ہے یعنی خاندانی اگر دیکھا جائے رشتہ اگر ان کے خاندانی طور پر تو ان کی نسل اس خاندان اس قوم میں سب سے افضل ہوتے ہیں کبھی اللہ سبحانہ و تعالی گری ہوئی کسی ذات سے نہیں نبی بھیجتے ہیں آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے رسول پرمت اللہ کنانت اسماعیل اسماعیل کے اولاد سے اللہ نے کنانہ کو اختیار کی اور کنانہ کے اولاد سے اللہ, کی رسول اللہ نے کیا ہے؟ قریش کو اختیار کی ہے اور قریش میں بنو ہاشم کو اختیار کی ہے اور بنو ہاشم میں مجھے اللہ نے اختیار کی تو اللہ کے رسول کے مکے میں معروف حسب سے اچھا حسب و نصب ہے حضرت موسی بھی بنی اسرائیل کے سب سے اچھا حسب الحسم میں تھے اور مشہور بیاہ بنی اسرائیل کے جتنا انبیاء تھے وہ حضرت لاوی کے اولاد میں سے ہوتے تھے کیونکہ حضرت یعقوب کے بہت سارے اولاد ہیں بارہ اولاد سب سے جو, جو نبی کے جو, جو لاوی تھے ایک بیٹا تھا تو سب سے بڑے تقریباً تھے ان کے اولاد سے سارے نبی آتے تھے تو اسی لیے جب کوئی نبی آتا تھا تو ان کے قوم کبھی نہیں یہ کبھی کچھ مذاق نہیں اڑا سکتے کہ آپ دوسرے خاندان کے ہو یا فلاضاب کے ہو جیسا کہ عرب میں آپس میں چلتے تھے کہ اگر کوئی گرے خاندان یا کوئی گری ذات والے آ جائے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ سامنے آ کے بیٹھے تو اس لیے اللہ امبیا کو سب سے اعلیٰ رتبہ اور سب سے اچھا حسب و نصب کے ساتھ اللہ کو بھیجتے ہیں اسی طرح انبیاء کے جو جسمانی جو صفت ان کی خلقا ان کے بدن کے جو صفات سب سے اچھی ہوتی ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی نابینا نبی کو بھیجے یا کسی لنگڑا نبی یا کسی معذور یا کسی کے اندر جو زیادہ بیماری اللہ جب انبیاء کو بھیجتے تو ان کی صفات اچھی ہوتی ہے خوبصورت ہوتے ہیں ان کی ان قوم میں بہت ہی یعنی اچھے اچھی شکل میں رہتا کہ لوگ ان کو دیکھ کر مانوس ہوتے ہیں اگر یہ بیمار ہوتے لگنا ہوتے تو لوگ مذاق کرتے کہ نہیں ہاں کچھ انبیاء بعد میں بیمار ہوئے تو الگ بات ہے اب دیکھیے کہ حضرت موسا علیہ السلات والسلام کی زبان اتنا فصیح نہیں تھی کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں سگرت میں اگرچہ کو حدیث میں ثابت نہیں لیکن عموماً لوگ ذکر کرتے ہیں کیونکہ زبان جل گئی تھی لیکن یہ بعد میں ہوئی حضرت ایوب بعد میں سترہ یا اٹھارہ سال تک بیمار ہوئے تو بیماری بعد میں ہوئی لیکن اصل بعد میں اللہ نے شفایا بھی دی لیکن امبیا عموماً پیدائشی اور نبوت حاصل کرنے کے وقت معذور نہیں ہوتے ہیں نابینا نہیں ہوتے کوئی ایگ ان کے بدن پہ نہیں ہے بلکہ ان کے بدن ہمیشہ اچھے رہتے ہیں قوت بھی ان کے اندر ہوتی ہے اب دیکھیں امبیا اللہ کا رسونا کوئی تھے کہ حضرت علی اور فرماتے کہ جب لڑائی کے وقت شدت ہو جاتی بہت ہی لڑائی زبردست ہو جاتی تو ہم لوگ اگر چھپنا چاہتے تو اللہ کے رسول کے پیچھے آ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کافی لوگ ڈرتے تھے حضرت منسا کتنا طاقتور تھے اسی قبطی کو ایک ہی مکہ مار دیا یا ایک کوہنی سے مار دے تو فورن وہ تصور نہیں کیا کہ اس کو موت آ جائے گی اور موت ہو گئے تو اس طرح انبیاء مضبوط ہوتے ہیں اللہ صاحب تعالیٰ کو طاقت ہر قسم کی طاقت دیتے ہیں اللہ تعالی یہ خصوصیات انبیاء کو دیتے ہیں یہ تقریبا امبیا کی جو جسمانی صفات ہیں. اخلاقی صفات انبیاء کے بھی بہت سی اچھی ہیں سب سے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں کبھی نہیں جھوٹ بولتے ہیں کبھی گالی نہیں دیتے ہیں کبھی کسی پر مزا, کسی کو کسی کو مذاق کسی پر مذاق نہیں کرتے ہیں جھوٹ خیانت نہیں کرتے ہیں بلکہ تمام انبیاء کے اخلاق اچھی ہوتی ہیں اللہ کے رسول صاحب سے مثال ہے کبھی جھوٹ نہیں بولے شرم حیا کرنے والے ہیں حضرت مرسا ہمیشہ حیا شرم والے تھے تمام بیا جتنا اچھی صفات جو لوگوں کے درمیان اس کو جاتے انبیاء کے اندر ہوتی کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی اس کے اندر بہت ہی خرابی ہوتی نہیں اچھے اخلاق ہمیشہ ہوتے ہیں اس لیے آپ دیکھو گے قوم صالح سمود حضرت صالح سے کیا کہنے لگے کہنے اے یا صالح قد کن تفینا مرجو قبل کی نبوت آپ کیا ہوگی کہ آپ ہم اپنے نبی بنا دی اس سے پہلے آپ کتنا مقبول آدمی تھے اچھے تھے اسی لیے اللہ کے رسول کے لقب کیا تھی نبوت سے پہلے صادق الامین اور حضرت حضرت اللہ سن تعالیٰ حضرت شعیب کو بھی اللہ نے ذکر کی کیونکہ قوم والے کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی ہوشیار بہت ہی اچھے انسان ہو تو انبیاء بہت ہی اچھے اخلاق والے تھے اور اسی طرح ان کی تقوام کے خوف اللہ سے بہت ہی زیادہ ایمان میں کبھی کسی کے درجہ یعنی انبیاء کے درجے سے کبھی اونچا نہیں ہو سکتا آج کل ہم لوگ تصور والے کیا کہتے ہیں انوں کے عقیدہ اولیاء انبیاء سے اونچا ہے کے عقیدے میں یہی ہیں کہ انبیاء اچھے ہیں لیکن اس سے بہتر اولیا ہیں لوگ کے عقیدے بھی اگرچہ عوام کو نہیں بتاتے لیکن یہی درجہ یہی کہتے ہیں اور دلیل الگ الگ, الگ پیش کرتے کہتے حضرت علی تھے وہ حضرت موس علیہ سلاۃ وسلام کو سکھانے لگے یہ غلط ہے انبیاء کے درجہ سب سے اونچا ہے اور اللہ سے سب سے زیادہ وہی تقوی رکھنے والے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ وہی پہچانتے ہیں قرآن کے حدیث میں اللہ کے رسول کیا کئی بار ذکر کی ہے انی للہ کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ اللہ کے رسول دکھانے کے لیے نہیں کہیں جب کوئی اس طرح اندازہ ہو کہ صاحب کرام کو کہنے لگے میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور تیسرا دوسرا کہا کہ میں پوری رات عبادت کروں گا اور تیسرا کہا کہ ہم پورے دن روزہ رکھوں گا اللہ کے رسول کبھی رکھتے کبھی چھوڑتے کبھی سوتے کبھی جگتے اسی لیے ان کی کم ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں اس سے بڑھ کر کوئی اچھی عبادت نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے دن میں جو اللہ کے خوف ہے کسی کے دل میں نہیں اور تیس طرح سارے انبیاء علی مسلاط و سلام اسی طرح انبیاء علی مسلاط و سلام نمبر تین یہ ہے کہ سب سے زیادہ علم اور حکمت والے علم کے طور پر حکمت اور دینداری علم کے طور پر اور حکمت کے طور پر کوئی انبیاء سے زیادہ اچھا نہیں اسی لیے کوئی آج کل حضرت موسیق کی کسب پڑھتا تو کہتے موسا کو اس طرح کرنا چاہیے تھا کہیں گے بھئی تم کون ہو کہ تم اس طرح حکم دو کہ موسا یہاں غلطی کی اور یہاں صحیح کی یہ نہیں کہنا چاہیے اس زمانے اور اس حساب سے حضرت موسی کبھی غلطی نہیں کی ہے دعوت میں کبھی کچھ لوگ نے ذکر کی ہے کہ حضرت مرسی بہت غصے والے ہیں کبھی جلد بازی کرتے کہیں گے غلط ہے. یہ نبی کے حق میں کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں. حضرت موسا بنی اسرائیل اتنا سخت اور اتنا ضدی لوگ تھے خبیص تھے کہ یہ معاملہ حضرت موسی ہی بہت ہی ان لوگ کے سدھارے اس لیے حضرت موسی کے جانے کے بعد سارے بنی اسرائیل بگڑ گئے اور جب موسا تھے علیہ سات سلام تو ان لوگ خوف کی وجہ سے ہمت نہیں تھی کہ حضرت موسی کی مخالفت کرے تو اسی لیے اللہ ہر دور میں اسی انداز سے نبی بھیجتے ہیں اور نبی علم اور حکمت اللہ سب پر ان کو بہت ہی اونچی دیتے ہیں نہیں وہ لوگ لوگوں میں سب سے اچھے وہی لوگ ہیں کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی کم علم والے یا کوئی کم حکمت سب سے عالم لوگ یہ امبیا علی والسلام یہی لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ کچھ کچھ اللہ سفاد کچھ امبیا کو خصوصیات دی ہیں جو تمام امبیا کو ن... تمام لوگوں کو نہیں ملتی ہے میں مختصر انداز سے ذکر کرتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلاط السلام کو اللہ نے وہی ان پر نازل کی اور کسی عام انسانوں پر اللہ وہی نازل نہیں کرتے ہیں قل اِنَّمَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کہ مجھ پر وہی نازل ہوتا ہے کہ سے پہلے کتن جتنا نبی کو بھیجا ان پر یہ وہی نازل کرتے ہیں کہ انہ اللہ پابند میرے علاوہ اور کوئی برحق معبود نہیں ہے اس لیے تم لوگ میری ہی عبادت کرو تو یہ وہی صرف انبیاء پہ نازل ہوتا ہے اگر اگر ابھی کوئی دجال آ جائے کوئی بڑا پیر اپنے آپ کو کہے کچھ بھی کہتا ہے میرے پاس وہی آیا میرے پاس کوئی فرشتہ آیا یا میرے خواب میں یہ وہی آیا اس طرح مجھے بتا اور آج کل بہت لوگ ہیں تو بہت سے جاہل لوگ فوراً کی بات مان لیتے ہیں حالانکہ غلط ہے وہی صرف انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام کو دیا جاتا ہے نمبر دو جو خصوصیت دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء کو معجزات دی گئی دوسروں کو دی دیا جاتا ہے اللہ سعالی معجزات انبیاء کو دی ہے جس حساب سے اللہ دینا چاہتا ہے دیتے ہیں اور تقریباً تمام انبیاء کو دی گئے ضرور نہیں کہ ہم لوگوں کو پتا ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا دیا گئے لیکن ہم لوگ کو نہیں پتا ہے اسی اللہ ہر حضرت نوح کے بارے میں سب کچھ نہیں بتائی تو اس لیے ہر نبی کو اللہ معجزہ دے معجزہ وہ چیز ہے جو عمومی طور پر وہ لوگوں کے سمجھنے سے باہر ہوتا ہے اور ماوراء السباب جس کو کہتے ہیں یعنی اسباب اس جیسا کہ حد وہ اللہ ہر نبی کو الگ الگ دیتے ہیں اب حضرت موسی کے بہت سارے معجزات تھی لاٹھی تھی زمین پر رکھتے تھے تو سانپ اژدہاں صاحب بن جاتے تھے اسی طرح حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے معجزہ دی کہ وہ مردوں کو کبھی اللہ کے نام لے کر ان کو زندہ کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات دی گئی اور سب سے بڑا معجزہ کیا ہے کیا ہے قرآن مجید اللہ کے رسول کو سب سے بڑا معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا قرآن مجید اور تمام انبیاء کو اللہ الگ الگ دی حضرت صالح کو اللہ نے اوٹنی دی ہے حضرت اللہ علیہ صلاحت والسلام کو اللہ نے آگ سے ان کو بچا لی اور اس کے علاوہ بہت سارے معجزات اللہ نے دی تو صرف معجزات انبیاء کو دیا جاتا ہے آج کل ہم لوگ تو بہت کرامت والے ہیں اب دیکھو گے بہت پیر ایسے دکھاتے ہیں کہ انسان ہنسے کے روئے مرغی ایک کاگ میں کھڑا کر دیتا ہے بھائی کون سے معجزات نبی کبھی مرغی کو اس طرح کرتے ہیں ایک تو بیوقوف بناتے ہیں یا کسی کو جبا کر دے پھر بھی وہ چلتا ہے بھئی جو جادو اس میں اور اکثر تو جادو کے ذریعے سے کرتے آگ میں چلتے ہیں بھئی کون سے معجزہ کبھی نبی اس طرح آگ میں چلنے لگے کبھی نہیں ہو سکتا تو صرف وہ لوگ اپنے بدن میں تیل لگا دیتے پتہ نہیں کون سے تیل وہ پھر اس میں چلتے ہیں اور پتہ نہیں کیا دکھاتے ہیں یہ معجزہ یہ تو ججار لوگ ہاں کچھ اچھے لوگ کو اللہ کرامت دیتے ہیں علما کہتے کرامت ان لوگ کو اللہ دیتے جو مومن ہوتے ہیں آپ انسان کی شکل دیکھ لو اگر یہ پرہیزگار متقی اللہ سمات کو زیادہ پہچانتا ہے ہاں ان کو کرامت اللہ دیتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے نہیں جب چاہے تو کرے اور اگر علما کہتی کہ اگر آپ دیکھو کہ کوئی بے نمازی کوئی دجال کوئی جھوٹا اس طرح نہ دین میں عالم نہ کچھ دیندار ہے اگر وہ دکھاتا تو سمجھ لو کہ وہ دجال ہے اور اس کی بات کبھی تصدیق نہیں کرنا چاہیے اور آج لوگ دجالوں کے تو بات ہی مانتے ہیں اور معجزات میں کچھ لوگ شک کرتے ہیں تو یہ دو ہوں گے امبیا کی جو خصوصیات میں جو اللہ نے دی ہے کہ موت کے وقت ان کو اختیار دیا جاتا ہے جب انبیاء موت کی حالت میں ہوتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں جو ملک الموت آتے ہو اختیار دیتے ہیں کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو لیکن کبھی نبی موت کے وقت کبھی دنیا کا اختیار نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و سے ملاقات کرنے کے بہت شوق رکھتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی ہر نبی موت کے وقت ان کو اختیار دیا جاتا ہے اور یہ دلیل کہ انبیاء کو موت آتی ہے آج کے بہت سے لوگ کہتے ہیں امبیا تم موت نہیں ہوتی تو حضرت عائشہ کی حدیث غلط بخاری میں کہ جب موت آتی تو اختیار دیا جاتا ہے اور کہتی ہے کہ حضرت عائشہ جب اللہ کے رسول کے موت ہونے لگی تو میں نے سوچا میں نے سنا اللہ کا رسول فرماتی رفیقل علیہ اللہ کی طرف اللہ کے رسول در در در آسمان کی طرف اور کہتے نہیں آسمان کی طرف اور رفیق اونچے والا رفیق کے پاس جانا ہے تو یہ حضرت نے مجھے یہی ہے کہ یہی جو اللہ کے رسول نے بتائے تم کو ضرور اختیار دیا گیا اسی لیے اللہ کے رسول یہ کہتے تھے تو انبیاء کو یہ صرف انبیاء کو دیا جاتا ہے اور باقی لوگ کو اختیار کبھی نہیں دیا جاتا اس لیے حدیث واضح ہے اور اس میں اور حدیثیں ہیں نمبر چار یہ ہے کہ امبیا کو صرف کتابیں دی جاتی اگر کوئی انسان آ کہ یہ کتاب میں اللہ کی طرف سے لایا ہو کہ تو اس کیا کہیں گے کہیں گے کہ تم کافر پھر یا تم بے پاگل ہے تو کافر یہ نہیں ہو سکتا کتابیں صرف اللہ سناتعالیٰ امبیا علیہم الصلاط وسلام پر نازل کرتے ہیں نمبر چھ یہ کہ انبیاء علیہم الصلاط وسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جب سوتے ہیں تو صرف دل سو یہ آنکھ سو... آنکھ بند ہوتی ہے اور دل نہیں سوتا ہے ہم لوگ جب سوتے ہیں تو دل اور آنکھ سب سو جاتے ہیں اس لیے ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کیا کر رہے ہیں لیکن انبیاء کے الگ ہے جب سوتے تو صرف آنکھیں بند لیکن دل ان کو سوتا نہیں ہے حضرت انس کے حدیث ہیں فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے لیکن اللہ کے رسول کی آنکھ نہیں آنکھ صرف بند ہوتی ہیں اور دل دل نہیں سوتا ہے اسی طرح تمام انبیاء بھی یہی حال ہے کہ وہ لوگ کے دل کبھی نہیں سوتا ہے اور یہ بخاری میں حدیث صحیح ہے اور ایسے باتیں حضرت اند جو بھی کہی اپنے مرضی سے نہیں کہیں گے بلکہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی ہے تو اس لیے انبیاء کیونکہ نبی ہے وہ لوگ کے لیے لائق نہیں کہ دل کیا سو جائے دل تو جگتا رہتا ہے سو جاتے ہیں لیکن جو بھی ہوتا ہے وہ بھی ان کے لیے احساس ہے اس لیے حدیثوں میں اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جب جب سو گے تو خواب میں مجھے فرشتے جنت تک لے گئے جہنم تک لے گئے یہ دکھائے وہ دکھائے اللہ کے رسول رسول کبھی کبھی سونے کے بعد جب جگتے تو دکھاتے تھے اور حقیقت ہوتی تھی لیکن ہم لوگ کے خواب اتنا صحیح نہیں ہوتی لوگوں کے انبیاء کے کیونکہ ان کے دل سوتا نہیں ہے تو اس لیے ان کی باتیں صحیح ہوتی ہے انبیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگ جہاں بھی مرتے ہیں وہیں دفن ان کو کیا جاتا ہے اور یہ حدیث ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا گیا کمرے میں کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول جو پیر اور جو لوگ درگاہ والے یہ حجت پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں دفن کرنا حرام ہے اور اللہ کے رسول کو مسجد میں دفن کیا گیا کہیں گے وہ تو اس وقت وہ مسجد میں نہیں تھی وہ الگ تھا مسجد تو اور اس کے بعد تھی اور اللہ کے رسول کے جو گھرے جو کمرے تھے حضرت عائشہ کے کمرے وہ وہی ہیں جہاں اللہ کے رسول کو دفن کیا گیا اس کے بغل باقی بیویوں کے تقریباً کمرے تھے لیکن جب مسجد کو بڑھایا گیا ہے بنی امیہ کے زمانے میں تو وہ بھی اندر داخل کے اور سارے علماء اس کے مخالف بنے جو غلطی کی ہیں اور پھر بھی ابھی تو الگ ہے بالکل تین دیوار ہے ایک نہیں دو تین دیوار ہے چاروں طرف وہ پیچھے بھی بند ہے تو صرف حقیقت میں وہ باہر ہے ابھی بھی صحیح وہ دیوار پہ ملا ہوا لیکن وہ حقیقت میں اگر دیکھو تو باہر ہے کیونکہ نہ پیچھے کوئی آ سکتا ہے نہ اس کے بغل میں تو یہ اللہ کے رسول وسلم کو حدفن کیے گئے کیوں اللہ کے رسول جہاں وفات پاتی اس حدیث میں آتا جب اللہ کے رسول وفات ہوئی صاحب کرام مشورہ کرنے لگے تو کچھ لوگ جیسے آبو بکرے کہنے لگے کہ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول بناتے وہیں انبیاء کو دفن کرنا چاہیے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے تو انبیاء کو بھی اس طرح جہاں بھی وفات ان کو ہوتی ہے وہاں ان کو دفن کیا جاتا ہے اور یہ بھی خصوصیت ہے کہ انبیاء جب بھی مرتے ہیں مرنے کے بعد دفن کرنے کے بعد ان کی بدن ان کے بدن کبھی سڑتا نہیں اور یہ خاصیت انبیاء کو دی گئی ہے حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر درود بھیجا کرو میں سلام میں جواب دیتا ہوں تو ایک صحابی نے کہنے لگے اللہ کے رسول کہ اسے آپ آپ جواب دو گے حالانکہ آپ کے بدن سڑ جا کے قبر پہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء پر اللہ ضمیر پر اللہ بحان و تعالیٰ کے بدن حرام یعنی کر یعنی وہ کھا نہیں سکتی امبیا کے لاش بدن جس طرح ان کو دفن کیا گیا اسی حساب سے اسی طرح رہتا ہے اور انبیاء اپنے قبر پہ بھی زندہ ہوتے ہیں اپنے قبر بنا کہ دنیا کی زندگی اپنے قبر پہ زندہ ہوتے ہیں جیسا کہ ان کی خصوصیات ہوتی ہیں تو اس لیے یہ خصوصیت انبیاء کو دی گئی ہر ایک کو نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے اور اس کے علاوہ ہے لیکن یہ اہم ہے ایک اور خصوصیت جس کے بارے میں کچھ بات کریں گے عصمت ہے امبیا معصوم ہوتے ہیں اور معصوم یعنی اللہ انوں کو حفاظت کرتے ہیں جو چیز سے معصوم ہے اتفاق ہے ایک کیا ہے تبلیغ کے اعمال میں کبھی غلطی نہیں کرتے ہیں اللہ کے رسول کبھی نہیں ہو سکتا کہ آج کہتے یہ کرو دوسرے دن کہتے نہیں نہیں میری غلطی ہوئی اس طرح ہم لوگ تو کر سکتے ہیں آج کوئی ہم سے یا کوئی کسی سے مسئلہ پوچھے اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ اس طرح ایک مہینہ بعد دوسرے دلیل میں جاتے تو کا کہتے نہیں نہیں میری غلطی ہوئی اس طرح ہونی چاہیے لیکن یہ انبیاء کے حق میں کبھی نہیں ہو سکتا ہے کبھی دعوت میں کبھی غلطی نہیں کرتے ہیں اور اس طرح سمجھنا غلط ہے کیونکہ اگر یہ جائز ہوتا تو انبیاء کو بعد با... میں با... با... با... کوئی کہہ سکتا کہ ہر مسئلے میں غلطی کی اللہ فرماتے ہیں انبیاء کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں مماقن کہ اپنے اپنے خواہشات کے مطابق کبھی کوئی نوت کوئی بات نہیں کرتے ہیں انہوں اللہ کہ جو بھی اللہ کے رسول سا جو بھی لاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہے اسی لیے ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے حدیث جو ثابت ہو چکے ہیں اس کو مذہب کے خاطر مسلک کے خاطر یا علماء کے خاطر رد کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے آسان نہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی ہے اب اللہ کے رسول جب مثال کے طور پر کہتے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ تو تھوڑی اللہ کا رسول یہ ان کو داہنے ہاتھ سے پسند آگے تو اس لئے حکم دی ہے یہ اللہ کے حکم آیا کہ اللہ کے رسول آپ یہ کہہ دو تو اللہ کے رسول نے بتائی اسی لیے ہم لوگ پر جو وحی اللہ کے رسول پر دو قسم نازل ہو ایک متلو جس کی تلاوت کرتے اور غیر متلو جو اللہ کے رسول پر وحی نازل کے جو قرآن نہیں ہے تلاوت نہیں کرتے ہیں لیکن اسی کے مطابق عمل کریں گے اسی لیے قرآن سنت, سنت کو رد کرنا یہ بڑی گمراہی ہے اور اسی لیے آپ دیکھو گے عموماً جو سنت پر عمل نہیں کرتا اس کی زندگی مسترب رہتی ہے یعنی وہ صحیح راستے پر نہیں چل پاتا چاہے کتنے بھی حجتیں پیش کرے اس کے کوئی صحیح برہان نہیں پاتا یعنی وہ صحیح دلیل واضح نہیں پاتا اور جو قرآن و کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے وہ ہر مسئلے پہ اس کے پاس دلیل ہوتا ہے اور شوق اور یقین کے ساتھ اس کی عبادت ماشاءاللہ مکمل رہتی ہے اس کے بعد یہاں اللہ کے رسوم عصمت بتا کے دعوت میں کبھی غلطی نہیں کرتے اسی طرح کا بائر اللہ کے انبیاء سے کبھی صادر نہیں ہو سکتی یعنی جیسے کہ سود کھانا رشوت لینا زنا کرنا عزب باللہ یا کسی کو قتل کرنا یا کسی کے ساتھ کوئی جرم کرنا نہ کبھی نہیں کرتے تو کوئی کہے گا کہ موسا نے تو قتل کی ہے علیہ السلام کہیں گے کیا وہ جان بوجھ کے قتل کی ہے ان کی کبھی نیت نہیں تھی کہ قتل کرنے کے لیے اور چاقو سے بھی نہیں مارے وہ ہاتھ سے جیسا کہ عام انسان ایک دوسرے کے مارتے ہیں اور وہ بھی ظالم تھے تو اس نے وہ کر دی اور مارنے کے کبھی ارادہ نہیں کی قتل کرنے کے لیکن عمر گیا اللہ کی مشیت تھی تو یہ غلطی ہو سکتی لیکن کبیرہ گناہ امبیا سے کبھی صاد نہیں ہو سکتی ہے اسی لیے امبیا محفوظ ہے لیکن سغیرہ گناہ سے کیا اور دنیاوی اعمال میں انبیاء سے غلطی ہوتی کہ نہیں یعنی بتا گیا کہ دو مسئلے میں انبیاء سے کبھی نہیں ہو سکتی معصوم ہے اسے محفوظ ہے کبیرہ گناہ اور دعوت و تبلیغ میں غلطی کرنے میں اور دو چیز میں انبیاء علیم السلاط وسلام کے بارے میں خ... یعنی ایک چیز میں اختلاف ہے اور ایک چیز پکا اللہ کے انبیاء دنیاوی اعمال میں غلطی ہو سکتی ہے دنیا کے اعمال میں یعنی بھول چوک ہو سکتی ہے اب دیکھو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اعمال میں کوئی چیز کبھی مشورہ لیتے تھے لوگوں سے کوئی چیز کہتے تو کوئی اور مشورہ دیتا تو اللہ کے رسول کی بات مان لیتے تھے تو دنیا کے امال اللہ کا رسول کبھی بھولتے تھے حدیث ماتا کہ اللہ کے رسول نماز جب پڑھائی تو اللہ کے رسول ایک بار غلطی کی چار کے بجائے دو پڑھائی تو یہ دنیاوی نسیان اور جو ہے یہ اللہ کے انبیاء کے ساتھ لیکن یہ تو علماء میں تقریبا اتفاق کے ہو سکتا ہے لیکن اس میں اختلاف ایک صغیرہ گناہ کر سکتے کہ نہیں امبیا سے ہو جاتی کہ نہیں اکثر علماء کے نزدیک کے انبیاء سے چھوٹی گناہ شادر ہو سکتی ہے لیکن وہ لوگ فوراً توبہ کرتے ہیں اس میں قرآن بہت سے دلیلیں لیتے ہیں جیسا کہ حضرت آدم نے وہ درخت سے کھا لی کہ نہیں اللہ نے منع کی کہ آپ اس درخت سے مت کھاؤ لیکن وہ سیتان نے اس کے پیچھے پڑ گئے دھوکہ دیئے قسم کھائے حضرت آدم علیہ السلاط وسلم کھا لی اس درخت سے تو اسی لیے وہ چھوٹے صغیرہ گناہ اور اس کے علاوہ کچھ صحابی سے کچھ امبیا سے کچھ اور نبی سے ثابت تو اسی لیے چھوٹے ہو سکتا ہے اور چھوٹا گناہ یعنی جو التن جو جان بوجھ کے یہ نہیں کرتے کہ ہم اللہ کی نافرمانی فرمانی کریں گے لیکن کبھی انسانی یعنی تباہ غالب ہو جاتی تو انبیاء علیہ السلاط وسلم وصرح کبھی بھول جاتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ اور تبلیغ میں وہی اصل ہے اس سے اللہ نے عثان و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھی ہے اس کے بعد یہاں جو آخری یا ایک ہی مسئلہ ہے ایک مسئلہ یہ دو مسئلہ رہ گئے کہ اب آئی آخری یہ خلاصہ ہو کہ انبیاء علی مسلاط وسلام پر کس طرح ایمان لانا چاہیے یہی آخری ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم لوگ پر واجب ہیں کہ انبیاء پر جملہ و تفصیلا ایمان لانا یعنی جہاں تفصیل آیا ہے تفصیل کے ساتھ ایمان ہے اور جہاں اجمال آیا اس میں کوئی تفصیل لیا تو اس میں مجموعی طور پر ایمان لانا چاہیے مثال کے طور پر اللہ اور انبیاء کی تعداد بہت زیادہ 25 قرآن میں ذکر کیا جتنا تفصیل آیا قرآن و سنت میں اتنا ہی ایمان لانا چاہیے قرآن اور سنت کے انبیاء کے کچھ اور صفات ہیں جو ہم نہیں آیا تو ہم لوگ پرواجبی کے اندازہ لگا کہ ایمان لائیں لیکن جو ثابت ہو چکا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے دوسرے نمبر پہ یہ کہ نبی کے جو دوسرا حق یہ کے سے یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء معصوم ہے کبیرہ گناہ سے اور کیا ہے یہ تبلیغ کرنے میں یعنی غلطی وہ لوگ کبھی ان لوگ سے نہیں ہو سکتی ہے اور وہ لوگ کے اخلاق پر ایمان ال سب سے اچھے اخلاق سچے لوگ امانت دار کبھی وہ لوگ دنیا یریا کاری اور سے خویص چیز نیتوں سے وہ لوگ اللہ سہدر کبھی منوس نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے ان لوگ کو حفاظت کی ہے یہ ہمیشہ یہ بھی ہم لوگ واجب ہے کہ ان لوگ پر ایمان محبت کریں ان لوگ سے محبت کریں بلکہ امبیا سے محبت اپنے جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے صرف اللہ کے رسول نہیں اللہ کے رسول تو مقدم ہیں لیکن باقی انبیاء بھی ان لوگ کے حق ہیں کہ ان لوگ پر ایمان لائے اور محبت کرے اپنے جان سے بھی زیادہ دیکھیں کہ بہت سے مسلمان جیسا کہ مثال ابھی دی کہ بہت سے مسلمان ایک کے سے لڑائی ہوتی ہے تو یہ اللہ کے رسول کل ٹسی رکھتے وہ حضرت عیسیٰ کو کہنے لگتا نہیں آپ یہ عقیدہ رکھو کہ وہ بے دین ہیں میں سارے انبیاء میرے ہیں ان کے کوئی نبی نہیں ہے اسی لیے اگر وہ کچھ حضرت عیصا کو تعریف کرتا کہ ہاں میں بھی ایمان لاتا ہوں یہ چیزیں ثابت ہیں لیکن میں بھی اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاتا ہوں اسی لیے تمام امبیا کے بارے میں اگر کچھ ثابت ہے تو آپ بھی ثابت کرو اور ان لوگ سے محبت کرنا چاہیے ایک شوق ہونا چاہیے دل میں دعا ہمیشہ کرنا چاہیے کہ ان لوگ سے ہم لوگ بھی ملاقات کریں شوق ہونا چاہیے کہ ان لوگ سے ملاقات کرے کہاں دنیا میں تو ہو سکتی جنت میں اللہ انہوں سے ملاقات کرائے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ انبیاء کے درمیان تفریق نہ کریں جیسا کہ یہودی و نصارہ لوگ کرتے کچھ لوگ پر ایمان لاتے کچھ لوگ پر انکار کرتے ہیں کچھ لوگ کو عزت دیتے کچھ لوگ کو توہین کرتے نہیں کسی بھی قسم کی تفریق نہ کریں نہ بیان کریں کہ یہ افضل ہے یہ کم افضل ہے یہ وہ توہین کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے بتا جائز ہے لیکن انسان توہین کرے یا فرق ڈالے کہ یہ نہیں یہ کچھ نہیں ہے کچھ جانتا نہیں یہ جانتا اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے اور آخر یہ ہے کہ جائز نہیں کہ ان کو گالی دینا ان لوگ پر مذاق اڑانا حرام ہے افسوس کے بعد جیسا کہ اللہ کے رسول کے حق میں جیسا کہ کچھ لوگ فوٹو بنا دی اور وہ لوگ تو شرماتے نہیں ولو لوگ حضرت عیسی کے بھی بلکہ باقاعدہ مجسمہ بناتے کہ سوری پہ ان کو چڑھایا گیا ان کے پاس بہت تصویریں ہیں اور بتاتے یہ بھی حرام ہے مسلمان کبھی اکرام نہ کرے کہ یہ صحیح ہے حتیٰ کہ اگر کروس ان کے والا ان کو کوئی دیکھے تو بھی انسان اگر اگر صحیح طریقے سے ہٹا سکتا تو ہٹا ہے تو ہٹائے کبھی راضی نہ رہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین ہے تو اس لیے انسان یہ انبیاء کے بہت بڑا حقوق ہے ہم لوگوں کو ہم لوگوں اوپر ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ حقوق ادا کرے اور ان پر مکمل طریقے سے ایمان لائے اور ان سے محبت کرے اور کسی کے درمیان تفریق نہ ڈالے یہ تقریباً اہم مسائل تھی کہ انبیاء کے متعلق اللہ سے دعا کہ اللہ سلمان تعالی ہمیشہ ہم لوگوں کو ایمان مضبوط رکھے اور ان لوگوں پر اور ان کے ساتھ ہم لوگوں کو حشر محمد وعلیہ الہ وصحبه اجمعین